الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما باب المساقات والعجارة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يدفو عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبرا نخل خيبرا وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها کتاب البیوع میں ایک نیا باب باب المساک اور ول اجارہ آج پڑھا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب ہے کہ باغ کا مالک یا زمین کا مالک کسی کو اپنا باغ یا کسی کو اپنی زمین دے دے کہ اس میں وہ محنت کریں اور اس پر خرچ کرے زمین میں جو خرچ آتا ہے وہ لگائے اسی طرح سے باغ میں جو خرچ آتا ہے وہ لگائے اس بات پر کہ اس کی جو پیداوار ہوگی اس میں سے جو پھل نکلیں گے آپس میں وہ تقسیم کر لیں گے آدھا آدھا اسی کو مساقات کہتے ہیں اور یہاں پر یہ تقسیم آدھے آدھے کی یہ ضروری نہیں کہ آدھے آدھے ہی کے ہو جس پر دونوں راضی ہو جائیں دو تہائی پر ایک تہائی پر ایک چوتھائی پر جس پر راضی ہو جائیں اسی کو مساقات کہتے ہیں اور یہ عمل دیہاتی علاقوں میں کاشتکاروں کے ہاں پایا جاتا ہے اور باغوں کے ایریے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور اجارہ کا مطلب کیا ہے اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے یہ اجرت کے معنی میں ہے کرائے پر اجرت کے معنی میں ہے یعنی کہ کوئی شخص سے کسی کی زمین یا باغ کو کی دیکھ بھال کرے اور اس میں اس کی خدمت کرے سمجھ لیجئے اور اس میں جو ضرورت ہو پانی کی کھاد کی اور ساری چیزوں کی جو ضرورت ہو اس کی نگرانی کرے اس کی محافظت کرے اور پھر اس میں سے وہ پھل یا گندم نہ لے یا غلہ نہ لے بلکہ وہ اپنی اجرت پیسے کی شکل میں دینار اور درہم کی شکل میں لے اس کو اجارہ کہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ایک معنی اور اس میں پایا جائے گا جارہ میں جس کو کرا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کوئی شخص کسی کی زمین کو کرائے پر لے لے کرائے پر لے لے کسی معین مقدار یا پیسے پر آدمی لے لے پھر اس میں وہ اپنی کھیتی کرے اپنی جو کچھ کرنا ہو اس کو متعینہ مدت تک کے لیے تو یہ بھی اس میں شامل ہے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا خیبر میں موجود زمین اور باغ میں سے نکلنے والے نکلنے والی چیزوں کے آدھے حصے پر یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل خیبر کو کام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجرت کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ کہ جو کچھ پیداوار ہوگی آدھا وہ لے لیں گے اور آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے جو پھل ہوگا یا اسی طرح سے جو زمین کی پیداوار ہوگی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جب خیبر فتح ہو گیا اور یہودی قوم مغلوب ہو گئی تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ خیبر میں جو زمین ہے اور جو باغات ہیں اس پر یا ان پر ان کو برقرار رکھا جائے اور آپس میں یوں طے ہوا کہ آدھے آدھے کا حساب ہوگا آدھا وہ لے لیں گے اور آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اس بات پر کہ اس کا کام وہ کریں گے اللہ ان یکفو اللہ کے باغات اور زمین کے کام کے لیے وہ کافی ہوں گے یا وہی کریں گے اور ان کے لیے آدھا پھل ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ان کے اس مطالبے کو مان لیا اور فرمایا کہ ہم تم کو اس پر باقی رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں گے ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی کوئی تمہارے ساتھ جو ہے وقت کا اور مدت کا معاہدہ نہیں ہے لیکن تمہارے ساتھ اس بات پر جو ہے تم کو ہم باقی رکھیں گے کہ اس پر محنت کرو اور جو کچھ پیداوار ہوگی آدھو آدھ تقسیم کر لیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھا اور اس پر وہ برقرار رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بھی اس پر وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو جزیر عرب سے باہر نکال دیا اپنی خلافت میں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خواہش کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ خیبر کے یا یہودیوں کو جزیر عرب سے باہر نکال دیا جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو باہر نکال دیا صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو خیبر کے باغات کو اور اس کے اراضی کو ان کو دے دیا اس شرط پر یا اس بات پر کہ وہ لوگ اس میں ہاں کام کریں گے اپنا مال اس میں لگائیں گے اور خیبر کی موجود جو ہے باغات اور زمینوں میں سے آدھا ان کا ہوگا تو یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس طرح پر زمین یا کھیت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے کسی کو کھیت یا باغ دیا جا سکتا ہے کہ اس پر وہ اپنا خرچ کرے اس پر لگائے محنت کرے اس میں بیج ڈالے پانی وغیرہ دے سچائی کرے اگر جو ہے زمینیں ہیں یا اسی طرح سے باغات کی باغ کی دیکھ ریکھ کرے اور پھر اس میں سے جو پیداوار ہو جتنے پر آپس میں معاہدہ ہو جائے اتنا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جیسا کہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ کوئی مقرر حصہ یا فکس سے نہ کرے کہ ہم کو اتنے کنٹل چاہیے کھیت ہو یا پھل ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ہو ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ ہو تو دونوں کا نقصان دونوں کے نقصان کا شریعت نے خیال کیا ہے اور یہ بھی کہ جیسا کہ آگے بات آئے گی کہ کسی زمین یا باغ کے کسی خاص حصے کو اپنے لیے مخصوص نہ کرے جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماديانات وأقبال الجذابل وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا, ويهلك هذا وَلَمْ یق لِلنَّاسِ سے کرا ان اللہ فلدال کا فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ ان معلوم بِهِ فلا بس فواہم بن قیس کہتے ہیں تابری ہیں کہ میں نے رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے سونے اور چاندی کے بدلے زمین کو کرائے پر لینے کے بارے میں پوچھا کہ کیا زمین کو سونے اور چاندی کے ذریعے سے کرایہ پر لے سکتے ہیں یعنی پیسے کے ذریعے سے ریال کے ذریعے سے یہ سوال تھا ان کا اور ذہب اور فضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو دینار اور دیرہم چلا کرتے تھے اس زمانے میں وہی لین دین کا جو ہے ذریعہ تھا تو رافی ابن خدیز رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے پانی کے بہنے کی جگہوں پر جو ہے زمین کو اجرت پر دیا کرتے تھے یا زمین میں کام کرنے کے لیے دیا کرتے تھے اسی طرح سے جو نہروں کے سامنے والی زمین ہے اس کو لے کر کے اس کو اپنے لیے خاص کر کے کر کے تب دیا کرتے تھے یا اسی طرح سے کھیت کے مخصوص جگہ کے لیے مخصوص چیز کے لیے جو ہے خاص کر کے دیا کرتے تھے تو کبھی کیا ہوتا تھا کہ جو حصہ مادیانات والا یعنی زمین کے بہنے کی جگہ ہے یا جو ہے نہر کے قریب والی جگہ ہے اور یا اسی طرح سے کوئی مخصوص جگہ ہے وہ کبھی وہ محفوظ رہتا اور دوسرا حصہ خراب ہو جاتا اور کبھی دوسرا حصہ کیا کہتے ہیں صحیح رہ جا بچ جاتا اور یہ حصہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس زمانے میں لوگ کرائے پر زمین کو نہیں لیا کرتے تھے اس کی صورت یوں سمجھیں جیسا کہ زمین کا حصہ کیا ہے زمین کے ایک کھیت ہے کھیت کا ایک حصہ جو ہے نہر کے قریب ہے اور نہر کے قریب ہونے کی وجہ سے یا اسی طرح سے پانی کی گزرگاہ وہاں ہے تو اس کی وجہ سے کھیت کا وہ حصہ کیا ہے تر ہوتا تھا اور ذرا اس میں کیا کہتے ہیں اچھی پیداوار ہوتی تھی تو زمین کے مالکان کیا کرتے تھے کہ کسی کو زمین دے دیتے تھے کہ تم اس میں محنت کرو اور کیا کہتے ہیں بیج ڈالو اور سب کچھ کرو لیکن جو ہے یہ والا حصہ جو ہے جو ادھر نہر کے قریب والا حصہ ہے اس کی جو پیداوار ہوگی وہ ہماری ہوگی یا پانی کی جو گزرگاہ ہے وہ والا حصہ جو ہے وہاں جو پیداوار ہوگی وہ ہماری ہوگی یا زمین کے فلا جگہ فلا حصے یا فلا طرف والی زمین کی جو پیداوار ہوگی وہ ہماری ہوگی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے صاحبی بیان کرتے تھے کرتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا تھا کبھی یہ جو مخصوص کیا ہوا حصہ ہوتا تھا یہ بچ جاتا تھا طریقی وجہ سے اور پانی جو ہے اس کو ملنے کی وجہ سے تراوٹ کی وجہ سے اور جو دوسرا حصہ ہوتا تھا اس میں اچھی فصل نہیں اگتی تھی تو کس کا نقصان ہوا محنت کرنے والے کا نقصان ہوا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تراوٹ ہو جانے کی وجہ سے یا پانی کی باڑھ آنے اور سیلاب آنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جو نہر کے قریب والا حصہ ہے یا پانی کی گزرگاہ والا حصہ ہے وہ کیا ہوتا تھا سیلاب کی نظر ہو جاتا تھا اور پانی کی نظر ہو جاتا تھا تو یہ حصہ جو ہے خراب ہو گیا دوسرا حصہ جو پانی کی گزرگاہ اور اس کے سیلاب سے بچ گیا وہ بچ جاتا تھا تو اس میں کس کا نقصان ہوتا تھا زمین والے کا نقصان ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح سے نہ کیا کرو اور اس زمانے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے سے اس زمانے میں لوگ جو ہے سونے چاندی کے ذریعے سے جو ہے کھیت کو کرائے پر نہیں لیا کرتے تھے لیکن اگر لیکن اگر آج کے دور میں یہ معلوم مقرر م... یعنی مقدار معلوم ہو پیسہ معلوم ہو سونا چاندی معلوم ہو کہا بھائی اتنے پر ہم اس زمین کو کرائے پر لیں گے تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے بات واضح ہو گئی جی حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو دوسری حدیثوں میں کرائے پر زمین لینے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کی یہاں پر کیا ہو گئی وضاحت ہو گئی صاف ہو گیا معاملہ کہ جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو جو ہے اجرت پر لینے سے منع فرمایا ہے کرائے پر لینے سے منع فرمایا ہے وہ کس وجہ سے منع فرمایا اسی وجہ سے کہ لوگ اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ معاملہ نہ کرو وعن ثابت بن بہا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن مزاراتی ومارا سابت بن مسلم ثابت بن بہا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارا سے منع فرمایا اور حکم دیا معاجرہ کا حکم دیا یعنی مزار سے منع فرمایا کیا مطلب یعنی جو پہلے مساکات میں بات گزر چکی ہے کہ کوئی شخص زمین لے لیتا تھا اور پھر اس پر جو ہے وہ محنت کرتا تھا پھر جو پیداوار ہوتی تھی لوگ آدھو آدھ لے کرتے لے لیتے تھے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور معاجرہ سے کیا کی اجازت دی یعنی کسی آدمی کو اپنی زمین کی دیکھ ریکھ کے لیے باغ اور کھیت کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی رکھ لے اور وہ اپنا اس میں محنت کرے آخر میں اس کو اس کا جو ہے بدلہ دے دے تو اس, اس کا حکم دیا اس کی اجازت دی تو اس حدیث میں جو مساکات یا مزارات سے جس کو ہم کہتے ہیں بٹائی پر دینے سے منع فرمایا وہ اسی وجہ سے تھا جو پیچھے پچھلی حدیث میں گزر گیا کہ لوگ اس طرح سے معاملہ کرتے تھے اس لیے اللہ کے رسول اللہ نے بنا فرما دیا ایک وجہ یا اس حدیث کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ پچھلی حدیث نے اس حدیث کو واضح کر دیا کہ وہ معاملہ چونکہ دوسری طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے پانی کی جگہوں میں کو خاص کر لیتے تھے یا اسی طرح سے جو نہر کے قریب کا حصہ ہوتا تھا اس کو خاص کر لیتے تھے کہ اس میں زیادہ اچھی پیداوار ہوتی تھی تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور صحیح ہے اور اجازت دی کس کی کہ اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہو بلکہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں خیبر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین تھی ہاں کیا کہتے ہیں باغ فدر جو تھا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیا دیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ لوگ محنت کریں گے پیسہ لگائیں گے خرچ کریں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے تو اس حدیث میں جو منع ہے ممانات کی جو وجہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے اس وجہ سے ہے جس کا ذکر پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ لوگ جو ہے زمین کے خاص حصے کو اپنے لیے کہہ دیتے کہ اس کی پیداوار ہم لیں گے اور یہ کیا ہے منع ہے اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ اس کی وجہ کیا ہے جس کو جس کا ذکر جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رافی بن خدیز رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف فرمائے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے اس سے متعلق ایک قصہ ہے اور قصہ کیا ہے قصہ یہ ہے قصہ یہ ہے, قصہ یہ ہے کہتے ہیں کہ دو انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اپنی زمین کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ حالت ہے تو پھر کھیتیاں ٹھیکے پر نہ دیا کرو یعنی جب لڑائی جھگڑا ہی کرنا ہے تو پھر اس طرح سے زمین کو اس طرح سے بٹائی پر لیا دیا مت کرو معاملہ ہی نہ کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات یہ فرمائی لیکن رافیب نے خدیج نے آخری بات سن لی کہ نہ دیا کرو جو ہے بٹائی پر زمین اس کو سن لیا پچھلا حصہ جو ہے یا پہلا حصہ ان کے ذہن میں نہیں رہا یا انہوں نے نہیں سنا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کچھ لوگ علما نے یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ حرمت کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا کہتے اس اس لیے ہے کہ لوگ اس سے پرہیز کریں تو بہتر ہے یعنی اپنے کھیت کو اپنے باپ کو لوگوں کو ایسے ہی دے دیا کریں اگر کسی کے پاس گنجائش ہے اور زیادہ ہے تو لوگوں کو دے دیں کہ لو بھائی تم اپنا اس سے اس سے کھاؤ کماؤ جیسے کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ لو یہ زمین ہے اپنا اس میں محنت کرو کھاؤ کماؤ اللہ تعالیٰ تمہارا آ, تمہارا جو ہے آ, تمہاری حالت پر رحم فرمائے اس طرح سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بجائے اس کے کہ زمین کا مالک اس میں سے کچھ لے بہتر ہے اس کے لیے کہ پورا کھیت اس کو جو ہے کھیتی کرنے کے لیے اور کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے دے دے پورا باغ دے دے فائدہ اٹھانے کے لیے اس میں سے کچھ نہ لے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور مقصد تھا۔ تو بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گئی ہوگی بات جی۔ وانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطي غيره البخاری۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ اجرت کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کہ اگر کوئی کام کوئی کرے کوئی مزدوری کرے کسی کے ہاں تو اس کو اجرت دے دینا چاہیے اور بعض کاموں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا اور یہاں پر جو حدیث پیش کی حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے وہ ہے حجامہ کے تعلق سے حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھی لگوائی حجامہ کروایا جس کو پشنا کروانا بولتے ہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں کپنگ اور یہ بہت عمدہ اور بہت اچھا علاج ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ادا فرمائے اور مجھے بھی کہ یہ بہت اچھا اور عمدہ علاج ہے ہجامہ کرانا کے مختلف جگہوں پر خاص کر کے یہاں اس جگہ جو ہے ہجامہ کرانے کی بڑی فضیلت ہے اس جگہ یا یہاں یا یہاں پر یا گھٹنوں میں یا کہیں جہاں کہیں درد ہو تو مختلف جگہوں پر جو ہے ہجامہ کروایا جاتا ہے اس کا اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں فوائد اس کے کیا ہے کہ جس میں سے جو فاسد مادہ اور خراب خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو جب وہ نکل جائے گا تو بیماری آٹومیٹک کیا ہوگی ختم ہو جائے گی اور اس سے متعلق بہت ساری اس کی فضیلت میں حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, حدیث حدیث حسن حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات میں میں جس آسمان سے بھی گزرا اس آسمان کے فرشتوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ ہاں ہجامہ کرایا کریں یہ بہت اچھا علاج ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا پشنا لگوایا اور جس نے آپ کا حجامہ کیا تھا اس کو اس کی مزدوری بھی دے دی وہ آطل حجام ہو اجا جس نے ہجامہ کیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اس کا ادر اس کا اس کی مزدوری دے دی صحابی بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ اگر حجامہ کی کمائی ہاں اگر حرام ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حجام کی کمائی کیا ہے خبیث ہے اس کی توضیع آئے گی تو اس حدیث سے کیا پتا چلا صحابی نے واضح کر دیا کہ اگر حجامہ کی کمائی جو ہے حرام ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے منع کر دیتے وان ابن خدیج ندی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحجام خبیث الرواح مسلم اوپر والی روایت صحیح بخاری کی ہے اور یہ روایت کس کی ہے صحیح مسلم کی ہے کہ حجام کی کمائی جو ہے خبیث ہے یہاں پر خبیث سے مراد کیا ہے خبیث سے مراد خراب ہے اچھی نہیں بہتر نہیں ہے یہ مراد ہے خبیث سے مراد کیا کہتے ہیں حرام نہیں ہے اس کی دلیل میں قرآن کی ایکیت سمجھ سکتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تیم مم الخبی طیب زکات یا صدقہ دیتے وقت جو مال دو وہ اچھا مال دو خراب سراب نہ دے دو کہ زکات میں اگر غلہ ہے یا پھل ہے یا کھجور ہے کوئی چیز ہے یا کوئی جانور زکات میں فرض ہو رہا ہے تو گرا پڑا دے دو کمزور جانور دے دو یا اسی طرح سے خراب کھجوریں جو ہے زکات میں نکال دو خراب غلہ جو ہے جو غلہ اچھا نہ ہو اس کو زکات میں نکال دو ایسا نہ کرو تو یہاں پر خبی مراد کیا کہتے ہیں خبیر مراد کیا ہے جو کوالٹی میں کیا ہو کم درجے کا ہو زیادہ اچھا نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا کہ حجام کی کمائی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن حرام نہیں تو یہ دونوں حدیثوں کو ملا کر کے بات واضح ہوئی کہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ کمائی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہے وعن ابھی ہو رہے تردی اللہ تعالی عن قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاثت النا خصمهم موہ میوم القیامہ رجل آقابی ثم غدر یا اوتیا بی ثم غدر وارا جلن فاقل ولم واراج الجرا جی مسلم ابو رضی اللہ تعالیشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تو یہ کون سی حدیث ہو جائے گی حدیث قدسی ہو جائے گی کہ اللہ فرماتا ہے تین طرح کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جن کا میں کیا ہوگا ہاں تین آدمیوں کے خلاف میں کیا ہے دعویٰ دائر کروں گا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف میں دعوی کروں گا جن کا مد مقابل میں ہوں گا کون کون ایک وہ آدمی جس کو میرے نام پر دیا گیا یعنی میری قسم کھا کر کے کسی سے کوئی چیز لیا اس نے یا کسی سے کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے کیا کی غداری کی اللہ کا نام لے کر کسی سے معاہدہ کیا پھر اس کے بعد کیا, کیا غداری کیا قسم کھا کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے پھر اس قسم کو پوری نہ کیا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر کے بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی آزاد آدمی کو بیچ کر کے ہاں پکڑ لایا کسی کو زبردستی اور مارکیٹ میں اس کو بیچ دیا جیسا کہ پچھلے زمانے میں غلاموں کے بیچنے اور خریدنے کا رواج تھا لیکن اس زمانے میں ختم ہو گیا اور یہاں سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ میں ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ذخیر دے کہ انہوں نے یہ یہاں بھی بڑے غلام بیچے خریدے جاتے تھے باقاعدہ ہاں مکہ کے اندر مارکیٹ لگتی تھی مدینہ میں مارکیٹ لگتی تھی اور دوسرے لوگوں کے ہاں جو ہے دوسرے شہروں میں مارکیٹ لگتی تھی اور جو لوگ غلام خرید کر کے لے آتے تھے باقاعدہ ان کے پاس ان کی لسٹیں ہوتی تھیں ان کی خوبیاں ہوتی تھی ان کے ان کا ہنر ہوتا تھا جو, جو ہے غلام جتنا ہنرمند ہوتا تھا وہ اتنی قیمت پر بکا کرتا تھا اور باقاعدہ اگر آپ جو ہے دیکھیں یوٹیوب پر دیکھیں اس میں نیٹ پر دیکھیں آپ اس طرح سے سلیب وغیرہ کا لکھ کر کے تو دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح سے بچارے غلام ننگ بدن ایسے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور ان کی مارکٹ لگی ہوئی ہے لوگ ان کی تجارت کر رہے ہیں تو اس طرح سے وہ غلامی والا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا تقریبا اس وقت شاید, شاید پوری دنیا سے ختم ہو گیا ہے پوری دنیا سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے بہرحال اسلام نے بھی اسلام نے بھی اسلام کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ ہاں بندوں کی غلامی کا معاملہ کیا ہو ختم ہو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن میں مختلف کفارات جو ہے مختلف غلطیوں پر جو کفارے مقرر کیے گئے ہیں ان کفاروں میں آپ ہاں پڑھتے ہوں گے فتحر و رقبہ یا فتحر و ہاں کہ گردن آزاد کرے کہیں جو ہے مومن مسلمان غلام یا لوڈی کو آزاد کرنے کا معاملہ کی بات ہے اور کہیں عام غلام اور لوڈی کو آزاد کرنے کا معاملہ ہے تو غلام کو آزاد کرنے کا بڑا ثواب ہے اسلام نے اس پر ابھارا ہے اور اس کو ختم کرنے کا وہ کیا ہے لیکن اگر آج بھی کہیں جہاد ہو اسلامی جہاد ہو اور جو ہے دشمن پر مسلمان غالب آ جائیں اور ان کو قید کر لیں تو پھر ہاں ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے اسلام کا یہ قانون ہے یہ قانون کینسل نہیں ہوا ہے منسوخ نہیں ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کے خلاف بھی میں حجت قائم کروں گا مدعی بنوں گا جو کسی آزاد شخص کو ہاں بیچ ڈالے اور بیچ کر کے اس کی قیمت کو کھا لے اور تیسرا وہ شخص سے ہے جو کہ اس باب سے متعلق ہے وہ یہ کہ اس شخص کے خلاف میں دعوی دائر کروں گا جس نے کسی شخص سے مزدوری کرائی اور اپنا کام پورا کرا لیا لیکن پھر اس کی مزدوری اس کو نہیں دیا اس کی مزدوری اس کو نہیں دیا تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا صلی اللہ علیہ کتاب اللہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کام پر اجرت لینے کے زیادہ حقدار ہو وہ کیا ہے اللہ کی کتاب ہے جس کام پر اجرت لینے کے مزدوری لینے کے زیادہ حقدار ہو وہ کیا ہے اللہ کی کتاب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم پر قرآن چھاپنے پر قرآن سے متعلق جو بھی آدمی کام کرے اس پر وہ اپنی مزدوری لے سکتا ہے حرام اور ناجائز نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے البتہ اگر کوئی شخص سے قرآن کی تعلیم پر اجرت نہ لے تو دونوں میں کون سے کون سا زیادہ بہتر ہے ہم نہ لینا زیادہ بہتر ہے اور ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اور دیگر کاموں کے مقابلے میں قرآن کی تعلیم پر لی گئی اجرت کیا کہتے ہیں یہ اور دیگر چیز دیگر اجرتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی کیا آئی ہے فضیلت آئی ہے لیکن اگر کوئی قرآن کی تعلیم پر بندوں سے اجرت نہ لے اللہ سے اجرت لے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اللہ تعالیٰ توفیق قطع فرمائے لیکن بعض عما کے یہاں قرآن کی تعلیم پر تنخواہ لینا جائز نہیں ہے لیکن یہ حدیث ان کے خلاف کیا ہے حجت ہے جیب ابن عمر اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبلفا عرقہ یہ بہت مشہور حدیث ہے صحیح یہ سننے میں ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کرا لیتے ہیں کہتے ہیں پھر اچھا ٹھیک ہے دے دیں گے حساب کر لیں گے وغیرہ وغیرہ سب لوگ ملوثم میں بھی ملوثم سب لوگ جو ہے لیکن جو ہے اس کا اس حدیث کا خیال رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائن وفیل باب عام ابھی ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال و جابر رضی اللہ تعالی عنما وقل الحاط آف اس باب میں ہاں دوسرے اور صحابیوں سے دوسرے اور صحابیوں سے حدیس ہے مروی ہے لیکن ضعیف ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث عمل کے اعتبار سے صحیح ہے عمل کے اعتبار سے اور دوسری حدیثوں سے اس سے ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے, کسی کو مزدوری پر لائے تو اس کی مزدوری اس سے بتا دے مقرر ہو جائے یہ نہیں کہ کام پہلے کرا لے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہاں مزدوری اس کو دے تو وہ کم ہو یا وہ اگر مانگے تو زیادہ مانگ لے پہلے اتفاق ہو جانا چاہیے پہلے کام کرانے سے پہلے کہ بھائی یہ کام ہے اتنا کام ہے اتنے دن کا کام ہے اتنے گھنٹے کا کام ہے آپ کیا لیں گے دونوں طرف سے معاملہ صاف ہو جائے تاکہ پھر بعد میں کسی کو تکلیف نہ ہو کبھی کبھی آدمی کیا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو ان سے کام کرا لیتے ہیں ان کو جو دیں گے وہ لے لیں گے لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ دے دیتا ہے اور کبھی جو ہے کم دے دیتا ہے اور کم ہی کا زیادہ امکان ہوتا ہے ہاں دینے والا کم ہی دیتا ہے اس سے جو ہے مزدور کو, کا نقصان ہوتا ہے اس لیے بات واضح ہو جائے معاملہ صاف ہو جائے تیب بات طے ہو جائے یہاں تک یہ باب ختم ہو گیا ہے, ایک دو اور حدیثیں اگلے باب کے پڑھ لیتے ہیں باب احیاء الموات بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد کرنے اور جو ہے اس کو سرخیز بنانے کا یہ باب ہے زندہ کرنا یعنی ہاں جو مردہ زمین ہو یعنی ایسے بنجر پڑی ہوئی ہو غیر آباد زمین ہو ہاں کوئی شخص اگر اس, اس کو کھیتی کے قابل بنائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے انائش عن عن رضی اللہ تعالی انحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لئی ستو احق و بہار راہل بخاری قداب ہی عمرفی خلافتی اور وہ رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں اور ابن الزبیر یہ کون ہے اور ابن الزبیر ابن القوام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کیا رشتہ ہے دونوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اوروا رضی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی خالہ ہے کیونکہ اوروا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کون تھی اسما بنتے ابھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی زمین کو آباد کیا زمین کو آباد کیا ابھی اس عمرہ یوم تعمیر میں یہ تعمیر یہ باب تفریل سے ہے اس میں آباد کرنے میں دونوں مانا آئے گا یعنی اس پر کوئی گھر بنا لیا اور کیا کہتے کوئی سرائے بنا لیا یا یہ کہ اس کو کھیتی کے قابل بنا لیا یا باغ کے قابل بنا لیا یہ سب مانا اس کے اندر شامل ہے جس نے کسی غیر آباد زمین کو کیا کر لیا آباد کر دیا اس کو کھیتی کے لائق گھر کے لائق بنا لیا جو کسی دوسرے کی نہیں ہے ایسے خالی پڑی ہے ایسے خالی پڑی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے اس کو اگر کسی نے آباد کر لیا تو وہ اس کا حقدار ہے اس کا حقدار کون ہے پھر وہی اس کا حقدار ہے کسی کے نہیں ہے تو اس نے اس کو اس پہ کام کیا زمین تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قبضہ کر لیا اور اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مطابق جو ہے اپنی خلافت میں فیصلہ بھی کیا کہ اگر کوئی ایسی زمین پڑی ہے بنجر جا کر کے وہاں پر اس نے محنت کیا کھاد پانی ڈالا یا اسی طرح سے جا کر کے اس کو رہش کے قابل بنا لیا تو اس کا حقدار ہے اور یہی فیصلہ کیا کہتے ہیں حکومتوں کا بھی حکومتوں کا بھی ہے کہ حکومت میں بھی جو ہے حکومت میں بھی اگر کسی کو حکومت ہو اور جو ہے اس میں جو ہے کوئی ایسی زمین ہے جو سرکاری زمین نہیں ہے جو سرکاری زمین نہیں ہے آ, اس پر کیا کہتے ہیں وہ ایسے ہی خالی پڑی ہے کوئی اس کو آباد کر لیتا ہے تو پھر وہ دوسرے کی زمین نہیں ہوتی دوسرا اس, اس کو نہیں لے سکتا ہے اور حکومت بھی اس کو نہیں لے سکتی یہی جو ہے صحیح فیصلہ اور صحیح بات ہے ہوں جیسے اپنے ہندوستان میں بولتے ہیں کہ پٹا کرا لیا زمین وہ کیا کہتے ہیں یا بولتے ہیں گاؤں سماج کی زمین ہے یا اور اور علاقوں میں دوسرا لفظ بولتے ہوں گے گاؤں سماج کی زمین کا مطلب کہ سرکاری زمین نہیں ہے اور نہ کسی کا نام ہے اس پر ایسے ہی خالی پڑی ہے بنجر زمین ہے تو وہ اگر کسی نے اس کو آباد کر لیا کسی نے اپنا گھر بنا لیا یا کسی نے جو ہے اس کو کھیتی کے قابل بنا لیا تو اس کا حقدار ہے کوئی اس سے لے نہیں سکتا شریعت کے اوے وان سائیدین سائی ابن زید نبی اللہ تعالی عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تنہو ارو صلاح تھا وہ حسن یہ بھی حدیث حسن ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ اس کی ہے مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ اس کی ہے کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا نبی اللہ تعالیٰ اخبار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ رسول بخاری عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ صاف بن جسامہ نیسی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چراگاہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں چراگاہ کس کے لیے ہے لاہمہ اللہ اللہ ول رسول ہی کہ نہیں ہے کوئی چراگاہ مگر اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو یہاں پر یہ بات اس چیز کے منافی نہیں ہے کہ کوئی شخص سے اپنی زمین کو چراگاہ نہیں بنا سکتا یہ مس... یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کوئی ایسی جگہ ہے جو عام مسلمانوں کے نفع کی جگہ ہے تو اس کو بنانا جائز ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے وہ چراگاہ رہے گی اس کو کوئی شخص سے اپنے قبضے میں نہ لے اور اپنے اس پر قبضہ دائر نہ کرے بلکہ تاکہ جو ہے عام لوگوں کا جو ہے جو فائدہ ہو عام لوگوں تک نفع پہنچے عام لوگ لیکن اگر کسی کی اپنی کوئی زمین ہے اس کو چراگاہ بنانا چاہتا ہے اس کو گھیرنا چاہتا ہے اس کی حد بندی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے واندی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا احمد رحم اللہ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور مختلف معاملات میں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ نہ کسی کو تکلیف دینا جائز ہے اور نہ کوئی دوسرا کسی کو تکلیف دے ہاں چاہے جو بھی معاملہ ہو زمین کا معاملہ ہو اجرت کا معاملہ ہو کرائے کا معاملہ ہو خرید و فروخت کا تجارت کا جو بھی معاملہ ہو اس میں شریعت نے دونوں طرف کا خیال کیا ہے یہ حدیث جو ہے اس میں ضعیف الجدن لکھا ہے لیکن آپ لوگ لکھ لیجئے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محققین نے اس کو صحیح کہا ہے بعض نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو یہ حدیث بہت عمدہ اور بہت سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے بہت سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ اگر آپ جو خود نقصان نہیں اٹھانا چاہتے تو دوسروں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے یا اگر کوئی معاملہ ہو کوئی فیصلہ ہو کوئی فیصلہ ہو تو فیصلہ کرنے والا حاکم یا اسی طرح سے کوئی جو قاضی ہو وہ کسی کو دبا کر کے فیصلہ نہ کرے دونوں کے حق حق میں کیا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو بہت عمدہ حدیث ہے یہ کسی تقاض کا در سے رکھتے ہیں اللہ تبارک و ہمیں دینی باتوں اور دینی حدیثوں کو صحیح انداز میں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن پر واقعی عمل کی ضرورت ہے ہاں صرف سننے سے فائدہ نہیں عمل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ توفیق قطع فرمائے صلی اللہ عالیہ نبینا محمد علی وصاب میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ